أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولدت کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا تھا آج ہم تفصیل پڑھیں گے اس صورت کے اندر لاسین و بے حادد لا اقسم یہ قسم کے لیے ہے قسم بھی قسم کے لیے اور لا بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ عرب قسم کے جب قسم کھاتے ہیں تو اس کے شروع میں لا زائدہ لگاتے ہیں زائد لا لگاتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے مخاطب کا جو قسم کے شروع میں لا لگاتے ہیں یعنی جو تمہارا باطل خیال ہے وہ درست نہیں ہے بلکہ میں قسم کھاتا ہوں کہ حقیقت وہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں جو میں بیان کرتا ہوں تو مخاطب کے باطل خیال کو رد کرنا رد کرنا اس کے لیے قسم کے شرم میں لا لگاتے ہیں تو لا اسم و بحاد غلط بےحاد بلت سے مراد مکہ مکرمہ ہے سرہ وتیم بھی مکہ کے شہر کی قسم کھائی گئی ہے اور اس میں, الامین بھی ساتھ آیا سینین الامین البلد. البلد. میں بھی ہے لیکن اس کے آگے الامین بھی آیا تو البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی تو اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے تو مکہ مکرمہ کی کیوں قسم کھائی مفصرین نے کئی اقوال لکھے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی قسم کیوں کھائی اس کی پہلی وجہ وہاں پر بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے اور دوسری وجہ امن کا مقام ہے مقام امن ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں جو مکہ میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پر حج اور عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں حاج عمرے کا مقام ہے اور ایک وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی جو تعمیر ہے وہ ہے اول وضع اول بیت سب سے پہلا گھر کابت اللہ وہاں پر ہے اس لیے اس کی قسم کھائی اور ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ پورے عالم کا قبلہ بیت اللہ ہے اور بیت اللہ مکہ کے شہر میں ہے اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے زمزم ہے حجر اسود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت مکہ میں ہوئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ مکہ میں شروع ہوا اور اللہ کے نزدیک تمام زمین تمام روح زمین میں سب سے زیادہ محبوب جگہ مکہ مکرمہ ہے حضرت عبداللہ ابن عادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم تو ساری زمین سے اللہ کے نزدیک بہتر اور محبوب تر ہے ساری زمین سے تو اللہ کے نزدیک بہتر اور محبوب تر ہے اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا تو یہ مکہ کی زمین مکہ مکرمہ کی زمین اللہ کے نزدیک محبوب ہے اس وجہ سے اس کی قسم کھائی اس کے علاوہ یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ مکہ کا جو شہر ہے یہ اصل ہے اصل باقی جو زمین ہے یہ اسی سے پہلائی گئی ہے سب سے پہلے مکہ کا شہر یہ ابرا اس کے بعد سب سے پہلے کعبہ کابکا اور پھر اسے پوری زمین پہلائی گئی تھی اس وجہ سے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی جا رہی ہے لا بلد و انت بلد و انت اور حل اس میں دو استعمال ہے ایک یہ کہ یہ خلول کے معنی میں ہو خلول کے معنی میں سرا یم شروع سے اس کا مانا ہوگا کسی چیز کے اندر رہنے سمانے اور اترنے بابنا سر آتے ہیں تو اس اعتبار سے اس کا مانا یہ ہوگا کہ اترنے والے رہنے والے اور اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ شہر مکہ خود بھی محترم اور مقدس ہے تشریف فرما ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں ہیں تو آپ کی وجہ سے مکان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے مکین کی کی عظمت کی وجہ سے مکان کی فضیلت بڑھ, بڑھ جاتی ہے تو حضور صلی اللہ حاصل ہو جائے گی ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حضول کے معنی میں ہو باب طرح سے کسی چیز کے اندر رہنے سمانے اور اترنے کے اور دوسرا استعمال یہ ہے کہ حلال ہو سکتے ہیں, ہیں حلت کے دو معنی ایک یہ کہ آپ کو کفار مکہ نے حل سمجھ رکھا ہے یعنی کفار مکہ آپ کے قتل کے درتے ہیں حالانکہ وہ لوگ خود شہر مکہ میں کسی شکار کو بھی حلال نہیں سمجھتے اور چل جائے کہ کسی انسان کے قتل کو حلال سمجھتے وہ حرام سمجھتے ہیں کسی جانور کو قتل کرنا وہ ان تحل انہوں نے نے ظلم کی اتنی انتہا کر لی ہے کہ اللہ کے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل اور خون کو حلال سمجھ لیا ہے یہ معنی ہوگا اس آیت کا اگر یہ حلت ہو تو انہوں نے کوپار نے حلال سمجھ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل اور خون کو دوسرا معنی معنیت سے ہو تو اس کا دوسرا معنی ذرا بھائی اجرب سے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے مکہ حرم مکہ میں حلال ہونے والا ہے فتح مکہ کے موقع پر یہ جو حرم کے احکام تھے فتح مکہ کے موقع پر یہ ایک ساتھ کے لیے یہ احکام ڈالیے گئے تھے اور کفار کا قطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا تھا تو یہ تین معانی ہو سکتے ہیں حلول سے ہو یعنی کسی چیز کے اندر رہنا اور حلت سے ہو تو پھر دو معنی ایک یہ کے ہے یہ میں حضرت مولانا شرف علی رحیم اللہ نے اس تیسرے معنی کو اختیار کیا ہے تیسرا معنی اور حضرت عبداللہ بن عباس حضرت سعید بن جبیر حضرت اب زیادہ ہے حالانکہ ویسے تینوں احتمالات یہاں پر موجود گنجائش ہے حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہے اور قسم ہے باپ کی اور اس کے اولاد کی سے مراد حضرت آدم علیہ السلام جو, جو سب انسانوں کے باپ ہے بماول سے حضرت آدم علیہ اللہ کی اولاد مراد ہے تو اولاد حضرت آدم علیہ سلاۃسلام سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلط کی اولاد میں سے ہوگا تو والد والد کی قسم حضرت آدم علیہ السلام کی قسم و وہ ما سارے کے سارے انسانوں کی قسم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ جتنے انسان آنے والے ہیں آ گئے ہیں یا ابھی زندہ ہے ان سب کی قسم و سے کھائی گئی ہے فونا فونا بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ یہ انسان پوری زندگی محنتوں اور مشقتوں میں رہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ کہ پہلے تو یہ قید رہا ماں کے پیٹ میں اور پھر ولادت کے وقت مشقت محنت پھر ماں کا دودھ پینے کے زمانے کی اور دودھ چھوٹ جانے کے بعد کی محنت پھر اپنے معاش اور ضروریات زندگی پر فراہم کرنے کی مشقت پھر بڑھاپے کی تکالیف پھر موت کی پھر قبر کی پھر حشر کی مصیبتیں اور اس میں اللہ تعالی کے سامنے اعمال کا جواب دینا پھر سزا جزا یہ سب جو ادوار ہے یہ انسان پر محنتوں ہی کہ آتے ہیں اور یہ مشقت کے جو حالات ہیں یہ صرف انسان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں حیوانات بھی ان میں شریک ہیں تو انسان کی محنت اور مشقت کو اس لیے ذکر کیا کہ وہ سب جانوروں سے زیادہ شعور والا ہے عقل والا ہے اور محنت کی جو تکلیف ہے اور اس تکلیف کا جو احساس ہے یہ بھی فقد شعور ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آخری محق ہے مشقت ہے وہ میدان حشر میں حساب و کتاب اور صدا یہ صرف انسان ہی کو ہوگا دوسرے جانور اس میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ ان جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہوگا بلکہ جو دوسرے ہیں, ان کو زندہ کر کے آپس میں ان ایک دوسرے کے بدلے ہو جائیں گے اور کتاب یہ صرف انسان سے ہوگا تو پہلے کھائی اور مکہ مکرمہ کی قسم کھائی والد اور ولد کی قسمیں کھائی اب لقد قلق الانسان کی بچ یہ اس کا جواب ہے اب یہ بات کہ مکہ مکرمہ کی قسم کیوں کھائی والد اور ماں ولد کی قسم کیوں کھائی اس کا انسان کی محنت کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے ہے کہ قسم جو کھائی ہے مکہ کی قسم کھائی گئی ہے اور پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ یہ پورے زمین کی اصل ہے مکہ مکرمہ یہی سے پوری زمین پہلائی گئی اور زمین سے مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے علیہ سلاسلام مٹی سے پیدا ہوئے اور ہر انسان کے پیدائش کا مادہ بھی مادہ بھی یہ مٹی سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہے اور اس مکہ کا جو شہر ہے وہ بھی مشقتوں کا مرکز ہے اس لیے کہ مکہ کی جو زمین ہے ریگستان اور سنگلا ناقابل زراعت زمین ہے وہاں کا پانی بھی گہرائی میں ہے اکثر جگہوں میں پانی کھاری بھی ہے وہاں کنواں کھودنا بہت مشکل ہے اور وہاں شدید گرمی ہوتی ہے تو شہر مکہ میں بھی محنت اور مشقت ہے اس لیے دقل دقل انسان جو جواب قسم ہے وہ بھی انسان کے محنت کے ساتھ ذکر کیا والد اور ولد میں کیا مشقتیں ہیں یہ بھی پہلے میں نے عرض کیا کہ حمل کے اندر وضح حمل کے اندر پرورش کے اندر یہ سخت سخت کالی آتی ہے تو اس قسم اور جواب قسم میں انسان کو اس بات پر تبدیل کی گئی ہے کہ انسان کی یہ خواہش کہ اس کو کسی تکلیف سے ملاقات نہ ہو اس کو راحت ہی راحت ہو اس کو دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو کوئی مشقت نہ ہو تو یہ جو خیال ہے انسان کا یہ خیال اس کا حصول ممکن نہیں ہے یہ کہ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر تکالیف سے ہٹ کر راحت والی زندگی نہیں پا سکتا اس لیے کہ دنیا میں یہ ضروری ہے کہ ہر انسان اور ہر انسان مشقت اور غمی میں مقتلع ہو تو جب انسان کے اوپر غمی بھی آئے گی خوشی بھی آئے گی محنت بھی کرنی پڑے گی مشقت بھی کرنی پڑے گی تو اقل مند کو چاہیے کہ وہ محنت اس چیز کے لیے کرے جو ہمیشہ اس کے کام آنے والی ہو اور جو انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے راحت کا سامان بنے اور وہ کیا ہے صرف ایمان اور اعمال صالحہ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تک کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ترجمہ, ترجمہ کیا تھا نایاب کا تو کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا مطلب ہے ہم نے انسان کو بڑے مش... بڑی مشقت میں پیدا کیا اس کا کیا مطلب ہے تو اس وقت ترجمہ چل رہا تھا اس وجہ سے وہاں پر تفصیل میں نے عرض نہیں کی تھی آج تفصیل میں بات آ گئی ہے تو کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں اب بات خوب واضح ہو گئی ہے امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی جی انسانات کی بد ون بھی جی ہماری یہی ترتیب ہے سب سے پہلے ترجمہ اس کے بعد پر سے ماشاء اللہ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ